تھا کہ ہم درود ایگاہ دو نماز میں پڑھتے ہیں اور ہم دوسرے پاک پڑھتے ہیں جو کافی سارے ہیں تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ ان کے بارے میں کیا روایت ہے اور کیا ہمیں پڑھنے چاہیے یہ کب شروع ہوئے یعنی کہ ان کی روایت کے متعلق میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا سوال جی میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں کم علمی کی وجہ سے کچھ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں بعض لوگوں نے جان بوجھ کے مشہور کر دیا یا جہالت سے کہ درود صرف درود ابراہیمی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے یعنی سینکڑوں کے لحاظ سے دروشی جو ہیں وہ مروی ہیں ان میں درود ابراہیمی کے چند سیکھے ہیں یعنی میں اپنے علم کے مطابق عرض کرتا ہوں ممکن ہے اس سے زیادہ بھی ہوں چھتیس سیگے درود ابراہیمی کے ہیں چھتیس اس کے علاوہ بے شمار درود ہیں جو آکا قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے لیکن ان کو درود ابراہیمی نہیں کہا جاتا علامہ یوسف بن بسم النبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ دروشی جو ہیں وہ سعد الرحم میں نقل فرما دیے اور محمد آشم تھتری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں وہ جتنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہیں کوشش کر کے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت سارے چیزوں جو ہیں انہوں نے احادیث سے جمع کر دیے ہیں تو حضرت علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ یہ ابن حضرت کلانی کے شاگرد ہیں امام سیوتی کے ہم اثر ہیں امام الحدیث ہیں بہت بڑے محدث ہیں ان کی کتاب ہے القول البدی الحبیب شفیع اس میں وہ لگتے ہیں کہ دروشی کے ذرات جو ہیں یہ ریت کے دروش کے سیجھے ریت کے ذرات کی طرح ہے علامہ تقی الدین صبقی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب شفا سکام کے آخر میں صحابہ کرام سے جو مروی درود ہے ان کو نقل کیا ہے سین افریق اکبر کا سین افرو اعظم کا عثمان غنی کا مولا علی کا سیدا فاطمہ ربی اللہ تعالیٰ کا حضرت امام حسن کی عبداللہ بن مسعود کا سب صحابہ نے اپنے اپنے دروشی جو تھے وہ بنائے ہوئے تھے دروشی اے اے اے اے میں حدیث ہے حضرت سینا عبداللہ ابن مسعود حربی اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آقا کریم پر درود بھیجو تو اچھے اچھے الفاظ ڈھونڈ کر درود بھیجا کرو اب سادی رسول ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ کیا اللہ کے نبی کے الفاظ سے بھی اچھے الفاظ ہو سکتے ہیں ایک حدیشی میں ہے اس دوسری کے ابھی مجھے لفظ تو ذہن میں نہیں ہے لیکن ایک حدیشی ہے کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صابائی کے بیٹھے ہوئے تھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سینہ صدیق اکبر علی اللہ تعالیٰ ہو بیٹھا کرتے ایک عربی آیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اور سینا صدیق اکبر کے درمیان بٹھایا اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سوچا ہوگا کہ آج میں نے اس کو اتنا قریب کیوں بٹھایا تو یہ ایک ایسا دروشی پڑتا ہے جو تم میں سے کوئی بھی نہیں پڑتا یہ دروشی بھی علامہ سخابی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے القول البدی میں نقل فرمایا ہے تو میرے بھائی دروشی صرف وہی وہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا جو حکم ہے یا اللہ دین امن علیہ ہے وسلم تسلیمہ مسلمانوں تم درود اور سلام پڑھو تو درود ابراہیمی میں سلام تو نہیں ہے قرآن پر قرآن کے سائد پر عمل نہیں ہوتا اور چونکہ نماز میں افضل اس لیے ہے کہ پہلے اسلام عطاجیات میں ہو چکا علامہ نبی رحمۃ اللہ تعالی کتاب الفقار میں بھی لکھتے ہیں اور شرع صحیح مسلم میں بھی لکھتے ہیں اسی طریقے سے علامہ ابن مکی فتح حدیثیہ میں لکھتے ہیں کہ صرف درود پڑھنا سلام نہ بھیجنا یہ مکروح ہے کیونکہ رب کا حکم ہے سلو علیح و سلبو درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو تو اب درود و سلام جس میں ہوں گے وہ درود کامل ہوگا جس میں ایک ہوگا صرف علیہ السلام کہنا صرف علیہ الخلاط کہنا یہ علماء نے کہا مکروح ہے علیہ سلاط وسلام کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یا اسی طریقے سے ہر وہ درود پڑھنا جس میں یعنی درود بھی ہو سلام بھی ہو قرآن پر عمل بھی ہو جائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھو اس کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھنا ہاں اگر کوئی ایسی روایت مل جائے اور کوئی ہمیں دکھا دے تو بھئی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اور درود نہیں پڑھیں گے صرف درود ابراہیمی پڑھیں گے جب میرے آقا نے قید نہیں لگائی رب نے مطلق فرما دیا تو اب جو قید لگاتا ہے وہ رب کا شریک بننے کی کوشش کرتا ہے رب نے تو مطلقاً کہہ دیا پڑو اور آدمی کہتا ہے یہ پڑھو وہ نہ پڑھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی درود بتائے ان میں درود ابراہیمی بھی ہے ان میں اور دودشی بھی ہے حتیٰ کے شاعر بھی رحمت اللہ تعالی نے جزب القلوب اللہ دیار محبوب میں کی آخری فصل میں جہاں درود شریفوں کا ذکر کیا وہاں انہوں نے لکھا کہ افضل ترین دروشی کون سا ہے ایک قل درود ابراہیمی کے بارے میں اور ایک قول لکھا اللہ مسلم سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و ولی وسلم تسلیمہ بناتے ہیں یہ دوشی جو ہے یہ سب سے افضل ہے اسی طریقے سے وہ آپ نے تقریباً دس درود لکھے ہیں جن کے بارے میں علماء کا یعنی شعلہ کہ یہ افضل ہے یہ افضل ہے یہ افضل ہے محقق وطلاع محقق الطلاع علامہ ابن ابن الحمان صاحب فتح القبیر نے دوشی کے کئی سیگے ملا کر ایک دوشی بنایا کہ یہ دوشی جو ہے یہ سب سے افضل ہے تو کیا یہ سارے کے بعد یا کریم صلی اللہ کی مخالفت کرتے تھے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ درود پڑھتے تھے کتنی کتابیں ہیں آپ ان میں درود ابراہیمی کے سیگے پڑھیں جو صحابہ سے تابعین سے،, سے مربی ہیں امام شاف رحمۃ اللہ تعالیٰ فوٹ ہوئے تو آپ کے کسی شگرد نے آپ کو دیکھا قابل پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تو کہا اللہ نے مجھے جب بلایا تو کہا کہ اے اے شافی میں نے تجھے معاف کر دیا جس سبب سے کہ جو تُو نے کتاب و سالہ کے مقدمے میں درود لکھا ہے نا اس کے صدقے میں نے تجھے جنت عطا فرما دی اور وہ درود ابراہیم تو نہیں تھا کتاب و رسالہ آج بھی ملتی ہے اس میں امام شافی نے کون سا درود لکھا اللہ محمد صلی سیدنا و مولانا محمد مراتین کلا یہ دو شخو نام مشتحد ہیں تو انہوں نے اپنا بنایا یہ سے پہلے کسی سے نہیں ملتا شدیک اخبار ربی اللہ نے اپنا بنایا فروق اعظم ربی اللہ نے اپنا بنایا حضرت مولا علی ربی اللہ تعالیٰ نے اپنا بنایا حضرت عبداللہ بن مسعود کا جیسا میں نے پہلے وہ کہتے ہیں اچھے اچھے لفاظ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دروشی بھیجا کرو تو اس لیے یہ قید لگانا کہ یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا جب تک قرآن اور سنت کی دلیل نہ ہو بہت بڑی جاتی ہے جو سیگا اچھا لگتا ہے اس کو پڑھیے اور جو بھی سیگا آپ پڑھیں گے انشاءاللہ قبول ہوگا آقا نے خراب جس نے مجھ پر ایک مت کا دروشی پڑھا اس کو اللہ سہمتے کرے گا تو اب یہ تو نہیں کہا کہ دودھ ابراہیم ہی پڑے تو ملے گا دوسرا پڑے گا تو نہیں ملے گا یہ تو نہیں فرمایا نا کوئی بھی دودھ ہی پڑے اس کو سواب ملے گا ہاں کو یہ دکھا دے کہ اللہ کے نبی نے بھرایا دودھ ابراہمی پڑے گا تو سواب ہوگا دوسرا پڑے گا تو نہیں تو پھر بھی بھائی ہم وہی پڑھیں گے جو وہ کہے گا جی آگے اکسد بھائی ہیں اکثد انڈر اسکور تھری فائیو